أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان بالإثم والعدوان ومعسية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 و اضاقی لن شزو فن شزو یرف اللہ الدین امن و من کم ودین ات العلم درجات والما مقصد سورۂ مجادلہ کا ترغیب الجہاد و الفاق صورت میں رد ہے رسم باطل کا کہ عربوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے انت عالیہ یا ظہر امی یہ کلمات استعمال کرتا تھا تو اسے ابدی حرام سمجھتا تھا اور قرآن نے اس کے بارے میں کفارہ نازل کیا کہ یہ حرمت اور یہ ممانعات یہ صرف وقتی طور پر ہے جب یہ کفارہ ادا کیا جائے گا تو پھر تمہاری بیوی ہے صورت میں تین قواعد مسلمانوں کی جماعت اور تنظیم کے لیے تین قواعد یا ایو الدین کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں جب کہ علم کے ساتھ لفظ علم کے ساتھ تین زواجر یہ منافقین کو دیے جا رہے ہیں منافقین کو یہ زواجر یہ دیے جا رہے ہیں یہ جی ابس آیت میں یہ جی پہلا زجر آیت نمبر سات میں وہ بیان کیا گیا اور دوسرا زجر آیت نمبر آٹھ میں وہ بیان کیا گیا یہ جی ابس آیت میں پہلا قاعدہ ہے یا ایو الحلدین امنو کے ساتھ یا ایو الذین آمنو کے ساتھ یہ پہلا قاعدہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ اور ایمان والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم لوگ منافقین کی طرح نہ ہو جانا منافق وہ گناہ عدوان اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں جرگے کرتے ہیں تو کہیں تم لوگ بھی ان کی طرح یہ اسلام کے خلاف جرگے کرنے وہ نہ لگ جانا بلکہ یہ تم لوگ جرگے کرو توحید اور سنت کے پھیلانے میں یہ تم لوگ جرگے کرو اور تم لوگ سرگوشیاں کرو تم لوگ تنظیم بناؤ اور تم لوگ آپس میں اکٹھے ہو جاؤ اسلام کی اشاعت کے لیے نیکی اور تقوی کے کاموں کو پھیلانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم یہ جرگے یہ کرو سورہ نساء آیت نمبر ایک سو چودہ میں بھی گزرا تھا لاخرفی كثير من نجواہم من عمرب صدق او معروفن او اسلحم بے نس کہ جو کوئی یہ صدقہ کرے جو کوئی یہ جرگہ کرے کہ جس میں مال لگانے کی ترغیب ہو شریعت کے مطابق کوئی جرگہ ہو لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے کوئی جرگہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ایسا جرگہ کیا جائے یہ تو ایسی صورت میں اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے تو اس آیت میں ایمان والوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ تم لوگ یہ تنظیم بناؤ اور تم لوگ آپس میں مشورے کرو منافقین کی طرح اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں شرک اور بداعت کے پھیلانے میں جرگے یہ نہ کرو اور اس میں ایمان والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں منافقین کی مشابہت سے تم منع ہو جاؤ یا ایو الذین آمنو اے ایمان والوں اذا ناجے تم جب تم سرگوشی کرو جب تم جرگا کرو فلا تناج و بالسم یہ جی تو جرگے نہ کرو بالعم گناہ کے و اور زیادتی کے شرک اور بدأت کے جرگے یہ نہ کرو وہ معاشیت رسول اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہو و تناج و بالبر اور جرگے کرو آپس میں بلبری نیکی جس کا مذداق سب سے بڑی نیکی یہ توحید ہے و تقوا اور پرہیزگاری کے کاموں میں جس کا سب سے بڑا مزداق سنت ہے جیسے امام علوسی کے حوالے سے سورہ معاہدہ میں ہم نے ذکر کیا تھا وتاون و عالل بر و تقوا امام آلوسی نے بر کا معنی توحید اور تقوی کا معنی سنت بر نیکی کو کہتے ہیں اور تقوع پرہزگاری کو کہتے ہیں توحید اور سنت یہ صرف اس کا ایک مصداق ہے وہ تناج و و ورنہ اگر بر اس کی تفصیل دیکھی جائے تو صرف سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر میں وہاں پہ بر کے حوالے سے یہ قرآن نے وہاں پہ وضاحت کی ہے لل برا انتو الوجو حکم کے بل المشر کے ول مغرب ولا کن البر من آمن باللہ تو نیکیوں کی فہرست میں جو سر فہرست وہ ایمان باللہ ہے یعنی توحید ہے وَتَنَاجَوْ بِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور جرگے کرو آپس میں بِلْبِرِّ نیکی اور پریزگاری کے توحید اور سنت کے وَتَقُلْ لَهَا الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور ڈرو اللہ اس ذات سے کہ اسی ذات کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے اس ذات سے ڈرو کہ جس ذات کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے تو عسائط میں پہلا قاعدہ یہ ذکر کیا گیا انجوا من شیتوان جو من شیتوان حدیث میں بعض تفصیلات یہ آتی ہیں جرگے کے حوالے سے یہ آپس میں سرگوشی کے حوالے سے جیسے روایات میں یہ آتا ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے اراکن تم ثلاثہ جب تم آپس میں تین لوگ ہو مجلس میں فلا جا رجلانی دون العر جب تین آدمی ہو تو دو آدمی دو لوگ یہ تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی یہ نہ کریں یہ سرگوشی یہ نہ کریں وجہ یہ ہے یہ اگلی آیت میں وہ علت وہ بیان بھی کی جا رہی ہے اور اس حدیث میں بھی یہ آتا ہے یہاں تک کہ یہ دو لوگ یہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں کیونکہ اگر تیسرا یہ جی اسے اپنی گفتگو میں نہیں ملایا جائے گا تو یہ چیز یہ اسے غمزدہ کرے گی اور یہ غمگین کرے گی جی اسی طرح اگر ایک مجلس میں جی چار یا پانچ یا زیادہ لوگ ہوں تو ایک شخص کو اکیلے چوڑ کر وہ آپس میں سرگوشی وہ نہ کریں جی اسی طرح بعض مجالس میں بعض لوگ وہ دیگر زبانوں میں بات کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو دیگر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں تشویش ہوتی ہے یہ بھی یہ منع ہے ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں تین لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہوں تو اگر اس تیسری کی اجازت سے یہ آپس میں سرگوشی کریں اور چپکے سے بات کریں تو اگر اس کی اجازت ہو تو تب وہ آپس میں سرگوشی وہ کر سکتے ہیں اور اگر مجلس میں لوگ زیادہ بیٹھے ہوں اور ہر دو افراد آپس میں سرگوشیاں وہ کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں پھر جواز ہے لیکن اگر چند لوگ وہ آپس میں تو گفتگو کر رہے ہوں اور ایک کو بالکل چھوڑا ہے تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے تو یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان من الشیطان انجوا میں یہ الفلام آہت کا ہے اور مراد وہ جرگہ ہے کہ جسے منع کیا گیا ہے کہ جو شیطانی جرگہ ہے یہ انمن من الشیطانی بے شک بے شک وہ منع کیا گیا جرگہ اس طرح اس سے پہلے آیت میں گزرا کہ جو گناہ کا جرگہ ہے جو زیادتی کا جرگہ ہے اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کا جرگہ ہے یہ نمن جو منت شیطانی بے شک ایسا جرگہ جو منع کیا گیا ہے من الشیطان یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان ایسے جرگے کیوں منعقد کراتا ہے لیہض جی الدین آمنوں یہ تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور یہ شیطان کا سب سے محبوب مشغلہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرتا ہے ایمان والوں کو غمزدہ کرتا ہے لیہض الدین آمنوں جی تا کہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں لا لاشع احب ال من حزن المؤمن کہ شیطان کو مومن کے غمزدہ کرنے سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے بس مومن خفا ہو جائے یہ شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے ان ن من و من شیطانی وہ منافقوں والا جرگا جو اس سے پہلے گزرا میں نے یہ شیطان کی جانب سے ہے لیہ زن الدین آمنوں تاکہ غمگین کرے دلگیر کرے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں لیہ حالانکہ آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں لاخوفن علیہم ولاحم یا زنون میں وہاں پہ مزارے پر فتھا آتا ہے دراصل یہ دو ابواب آتے ہیں حزینہ یا سمع سمیاسم باب اگر ہو یہ تو ایسی صورت میں یہ لازمی باب آتا ہے حزینہ یحزن غمگین ہونا اسی وجہ سے ہم وہاں پہ مانا کرتے ہیں کہ نہ ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا یہ اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے حزینہ یحزن سمیاس مو باب ہے غمگین ہونا یہاں پہ یحزن زا کا ضمہ ہے پیش ہے اس پر اور اصل میں یہ باب یہ نصرہ باب ہے حزینہ یحظنو اور یہ متعدی باب ہے غمگین کرنا تو وہ لازمی باب ہے اور یہ متعدی باب ہے لیہز اللہ آمن تا تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کے کچھ ایمان لائے ہیں ولی سب دار رحیم شعیٰ بزن اللہ کہ اس میں دفع وهم ہے اس جملے میں دفع وہم ہے وجہ یہ کبھی کبھی ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ اس ناکارہ جرگے کی وجہ سے اور یہ جو شیطانی جرگے یہ منافقین کرتے ہیں اور دشمنان دین کرتے ہیں تو اس میں ایمان والوں کو ضرر پہنچے گا انہیں نقصان پہنچے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا ضرر ایسے جرگوں کا یہ انہی پر لوٹنے والا ہے اور اس میں ایمان والوں کو یہ کوئی نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے ولی سب دور رحیم شعیع اللہ بدن اللہ اور نہیں ہے یہ نقصان پہنچانے والے ان ایمان والوں کو شعی ان ذرہ بھی یہ اللہ بے اللہ مگر اللہ کے حکم سے ہاں اگر اللہ کا حکم ہو تو ٹھیک ہے وقتی طور پر ایمان والوں کو ایک تکلیف یہ پہنچ سکتی ہے ورنہ یہ اپنے منصوبوں سے اور یہ اپنے جرگوں سے ایمان والوں کو کوئی ذر اور نقصان وہ نہیں پہنچا سکتے ولی سب بزار رحم شعی اللہ بیدن اللہ اور نہیں ہے یہ لوگ یہ منافقین اور یہ شیطانی جرگے کرنے والے نقصان پہنچانے والے ان ایمان والوں کو شعیٰ ذرہ برابر بھی مگر اللہ کے حکم سے وا فل تو لمنون اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان لانے والے یہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان والے جی اب اگلی آیت میں یہ دوسرا قائدہ ہے یا ایو الذین آمنو کے ساتھ جی اور اس میں آداب مجلس وہ بیان کیے جاتے ہیں یا ایو الذین آمنو اے ایمان والوں اذا قیل لکم جب کہا جائے تم سے تفسم جالسی کہ کشادگی پیدا کرو فلم مجلسوں میں کیونکہ منافقین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ مجلس میں یہ آتے تھے تو یہ کھل کر یہ بیٹھ جاتے تھے اگر اس جگہ میں دو افراد وہ بیٹھ سکتے ہوں تو انہوں نے پاؤں پھیلائے ہوتے تھے اور یہ کھل کر وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ وہ گھیر سکیں اسی طرح اللہ کے پیغمبر یہ ان کے سامنے آتے تھے اور پہلی جگہ جو وہاں پہ صاحبان علم ہوتے تھے اور جو بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے تھے یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی تو ان کی جگہ پر آ کر وہ بیٹھ جاتے تھے تو یہ لوگ توجہ لگا کر کان لگا کر سنتے بھی نہیں تھے لیکن اوروں کے لیے وہ جگہ کو وہ گھیر لیتے تھے تو قرآن کہتا ہے یا ای الدین آمن اے ایمان والوں عذاقی لکم جب کہا جائے تم سے تفسَ فلم جالسی کشادگی پیدا کرو فلم جالسی بیٹھنے کی جگہوں میں محفلوں میں مجلسوں میں ففسحو تو کشادگی پیدا کرو یف صح اللہ لکم تو کشادگی پیدا کریں گے اللہ تمہارے لیے کیونکہ جزام انجن سے العمل ہوتی ہے تم اگر ایک دوسرے مسلمان کے لیے کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ یہ بدلے میں تمہارے لیے بھی کشادگی پیدا کرے گا وہ اجر میں بھی مراد ہے دنیا اور آخرت میں وہ رزق میں بھی مراد ہے قبر میں بھی مراد ہے آخرت میں بھی مراد ہے جزام انجن سے العمل ہوتی ہے جیسے صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے اور اس میں یہی الفاظ یہ بیان کیے گئے ہیں کہ تم ایک مومن کے لیے جیسا کرو گے بدلے میں ویسا ہی تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا جیسے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ منفس من ان قربت من قورب دنیا نف صن ہو قربت من قرب یوم القیامہ کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت وہ دور کرے گا تو اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت وہ دور کرے گا ومن یس سر اعلیٰ مرسرن یس سر اللہ علیہ فت دنیا اور جو کسی تنگی والے پر آسانی کرے ایک شخص تنگ دست ہے اور یہ اس پر آسانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا دنیا اور جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر وہ پردہ ڈالے گا یہ اور اللہ حفی آؤدی ماں کان البدی اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک یہ بندہ یہ اپنے بھائی کی مدد میں وہ لگا رہتا ہے امن کان فی حاجتی عقی کان اللہ حفیح حاجتی ہی مقصد یہ ہے جزام جنس عمل قرآن کہتا ہے کہ جب تم مجلس میں کشادگی کرو گے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے یف اللہ لکم تو کشادگی کرے گا اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا اللہ تمہارے لیے وہ ازاقیلن شزو اور جب کہا جائے ان شذو تم کھڑے ہو جاؤ فن شذو تو کھڑے ہو جاؤ یعنی اس میں اپنے لیے کوئی احانت اور کوئی بےزتی محسوس نہ کرو کہ اگر کوئی نیا بندہ آ جائے یا کسی بڑے مقام والا بندہ وہ آ جائے اور استاد یا امیر یہ اسے عزت دینا چاہتا ہے اسے آگے بٹھانا چاہتا ہے اور وہ تم سے کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو اس میں اپنے لیے کوئی احانت اس میں اپنے لیے کوئی بےزتی یہ تم محسوس نہ کرو اسی لیے اللہ اگلے جملے میں فرماتے ہیں کہ ان احکامات کو ماننے سے تمہارے درجے میں کوئی فرق وہ نہیں آتا بلکہ یرفع اللہ الدین آمنومن منکم والذین اوت العلم درجات بلند کرتے ہیں اللہ یہ الدین ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے جو اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کے درجے آگے درجات یہ اسی یرفع اس کے ساتھ متعلق ہے بلند کرتے ہیں اللہ کیا تو آگے لفظ آ رہا ہے درجات بلند کرتے ہیں اللہ یہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے والذین اور ان لوگوں کے جو جنہیں علم دیا گیا ہے درجات درجے مرتبے اللہ ان کے بلند کرتے ہیں دراصل یہ قرآن اور سنت کے احکامات ماننے سے انسان کا درجہ یہ بلند ہوتا ہے مجلس میں اگر تمہیں کہا جائے کہ تم اٹھو یہاں سے تو اس اٹھنے پہ تم اپنی بےزتی یہ محسوس نہ کرو کہ مجھے بےزت کیا گیا اور مجھے اٹھایا گیا اور میری جگہ پہ کسی اور کو بٹھایا گیا یہ تمہاری عزت اور یہ تمہارے درجے میں کوئی کمی یا نقصان یہ پیدا نہیں کرتا بلکہ اصل چیز وہ ایمان ہے ان احکامات کو ماننا ہے اور اصل چیز وہ علم کے مطابق عمل کرنا ہے وہ بما وما تامل خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجلس کے آداب میں یہ ادب دیتے تھے وہ منع کرتے تھے کہ اگر ایک شخص ایک جگہ پہ بیٹھا ہو اور وہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہ اپنی مجلس سے وہ اٹھے تو دوسرے کو منع کیا جاتا تھا کہ وہ آ کر اس کی جگہ پہ وہ نہ بیٹھے کیونکہ یہ جگہ یہ اس شخص کی تھی اور چاہیے یہ کہ یہ بندہ اس کے لیے اس جگہ کو وہ چھوڑے رکھے اور اس کی جگہ پہ وہ نہ بیٹھے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہ وہاں سے وہ اٹھا ہوگا اسی طرح اللہ کے پیغمبر نہبی و صلی اللہ علیہ وسلم مک آدی و صفی ہی رسول اکرم منع کرتے تھے کہ ایک شخص وہ اپنے مسلمان بھائی کو ایک جگہ سے اپنی جگہ سے اٹھائے اور پھر اس کی جگہ پہ وہ بیٹھے خواہ وہ نماز کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو اسی لیے عبداللہ ابن عمر وہ یہ ناپسند کرتے تھے کہ وہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے وہ اٹھائیں اور پھر اسی کی جگہ پہ وہ آ کے وہ بیٹھ جائیں یہ مجلس کے آداب کے یہ خلاف ہے یہ مجلس کے آداب کے یہ خلاف ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص وہ دو افراد آپس میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ درمیان میں آئے اور ان کے درمیان یہ انہیں تکلیف دے اور ان کے درمیان میں یہ وہ بیٹھ جائے اسی طرح بعض اوقات لوگ مجلس کے آداب کی یہ مخالفت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی گردنوں کو وہ پلانگتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں تو ایسا یہ بھی نہ کیا جائے یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے یرف اللہ الدین آمنومن کم ودین اوتوا العلم درجات کہ بلند کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور ان لوگوں کو کہ جنہیں علم دیا گیا ہے دراجات درجوں میں یہ بالکل جیسے حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے ان اللہ يرفع اوباد الکتاب اقواما ویزا بحی آخرین کہ بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور بہت سی بہت سے لوگوں کو بہت سی قوموں کو اللہ زلیل کرتا ہے کیونکہ قرآن کی وجہ سے اس علم کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور ان کے درجات وہ بلند کرتا ہے تو اس آیت میں یہ دوسرا قاعدہ تھا اور آداب مجلس یہ بیان کیے گئے یا یادین آمن ادا اذا تم اے ایمان والوں جب تم جرگے کرو آپس میں فلا تتناجو و بال تو جرگے نہ کرو گناہ کے و اور زیادتی کے وماثیت الرسول رسول اور رسول کی نافرمانی کے و تناج اور جرگے کرو آپس میں بالبر و تقوع توحید اور سنت کے اور ڈرو اللہ و ذات سے کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے بے شک وہ منافقوں والے جرگے میں نے شیطان یہ شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ہیں یہ منافقین نقصان پہنچانے والے ان ایمان والوں کو شعی ذرہ برابر بھی مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے ایمان والے یا ایو الذین آمن اے ایمان والوں اے ذاکیل کم جب کہا جائے تم سے تفسحو کے کشادگی پیدا کرو فلم جالسی مجلسوں میں ففسحو تو کشادگی پیدا کرو یفس اللہ لکم کشادگی پیدا کریں گے اللہ تمہارے لیے و اذا قیلاً اور جب کہا جائے ان شزو کہ تم اٹھ کھڑے ہو فن شزو تو اٹھ کھڑے ہو یرف اللہ الدین عامنومن کم بلند کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے ولدین عط العلم درجات اور عیسائت میں ایمان اور علم کا درجہ یہ کتنا بلند درجہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ایمان والوں کے اور علم کے درجات صاحبان علم کے درجات وہ بلند کرتے ہیں ولدینعلم درجات اور ان لوگوں کے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے درجات ان تو بلند کرتے ہیں اللہ ان کے درجے واللہ و بما تعملون خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین